السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہاں جی حال چال ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں انسپیک شکایت آپ تمام لوگوں کے لیے وائس کلیئر ہے جی رول نمبر چار کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے اور رول نمبر دس آپ سنائیں آپ کے کیا حال چال ہیں اور باقی تمام لوگ ان دو کا خصوصی طور پر اس لیے پوچھا کہ کافی دنوں بعد تیخلا ہے جی اچھا جی الحمد جی تو چلیے پھر پتا ہے کہ ہم کون سا سبق پڑھنے لگے ہیں رول نمبر چار یا رول نمبر دس آپ دونوں میں سے کوئی بتائے گا جی صرف رول نمبر دس اور رول نمبر چار سے سوال ہے یہ کون سا سبق کہاں سے پڑھنے لگیں کوئی بتا کے پھر آف نہ کرے جی علم الناحب کہاں سے جی چلیے جی رول نمبر دس کو نہیں پتہ چلو جی خیر ہم خود بتا دیتے جزاک اللہ رول نمبر چار میرے پاس خیر اکیس ہے علم النحب فصل نمبر اکیس الحمدللہ للہ الحمد للہ وقفہ وسلات وسلام علیہ سید و خاطم المبیا ام آباد فاض المنشیت الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحب صفح نمبر میرے پاس ہے 57 سیون اور فصل نمبر 21 اکیس عاملہ پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حروف عاملہ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھے عمل افعال افعال کا عمل کیا ہے اس کے بعد فصل نمبر 21 ہے میرے پاس اسماء عامله ٹھیک ہے کہ عمل کرنے والے اسماء کون کون سے ہیں پہلے حرکت بتائے پھر افعال بتائے اب کیا بتا رہے ہیں اسماء کہ کون سے ایسے اسماء ہیں جی ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکے اپ لوگوں کے پاس مختلف ہو سکتے ہیں کتابیں تو اسماء عامله ٹھیک ہے جی کہتے ہیں اسماء عامله کی 11 قسمیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کیا پڑھیں گے 11 قسمیں پڑھیں گے تو یہ فصل کیا ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی 11 قسمیں کی کی جو کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا کی گیارہ قسمیں پہلی قسم اسماع شرطیہ بمانا ان شرطیہ بمانا ان ان جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کیا ہوتا ہے شرطیہ ہوتا ہے یعنی جس پر داخل ہوتا ہے تو وہ کلام کیا ہے شرط کے ہے اور اس کے بعد آنے والا کلام وہ کیا ہوتا ہے اس کی جزا بنتا ہے تو اسی طرح حروف شرطیہ جو آپ عوامل نحو کے اندر بھی پڑھ کے آ چکے ہیں حروف اسماعی شرطیا حروف نہیں اسماعی شرطیہ جو شرط کے معنی میں ہوتے ہیں یعنی ان کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں جو ان معنی ادا کرتا ہے وہی یہ والے اسما بھی وہی معنی ادا کرتے ہیں یعنی شرط والے معنی ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہیں کہتے فیل کے اس میں جازم ہیں یہ سن لو فی نو اس میں ہیں یہ سن لو اے عزیز پانچ ان میں سے ہیں من مہ متا از ماں پھر چھٹا کو جانو ساتواں ہے سات ہو گئے آٹھواں انا کو سمجھو اور نواں ہے اینما تو تھوڑا کیا نکلا من من مہ متا ٹھیک ہے یہ جو نو اس میں اسما ہے یہ کیا کر دیتے ہیں اپنے ماباد کے اسم کو کیا کر دیتے ہیں جزم دیتے ہیں اپنے ماباد کو جزم دیتے ہیں افال کو ٹھیک ہے افعال کو جزم دیتے ہیں ہر ایک کی مثالیں آگے لکھیے یہ مثالوں کے اندر سب سے پہلی مثال کو دیکھ لیتے ہیں باقی مثالیں آپ لوگ اپنے طور پر دیکھ لیجئے گا پہلی مثال ہے من کی ٹھیک ہم نے پڑھے نو اس میں جازم جو کیا کرتے ہیں اپنے ماں کو جزم دیتے ہیں فیل کو سب سے پہلا ہے من میں اکرم ہو جو میرا اکرام کرے گا میں بھی اس کا اکرام کروں گا ٹھیک ہے جو میرا اکرام کرے گا میں بھی اس کا اکرام کروں گا شرط یہ ہے کہ جو میرا کرے گا تو میں اس کا کروں گا جو میرا اکرام نہیں کرے گا تو میں اس کا نہیں کروں گا مخالف ہی نکلے گا تو میں یک ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا یق رمو تھا لیکن کیا ہے یک ہے یک ٹھیک ہے جزم دی ہے کس نے من شرتی तो نہیں تو یہ ساری من کی مثال ہے باقی مثالیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات ان سب لوگ رول نمبر تین چار پانچ چھ جی رول نمبر بارہ رول نمبر پندرہ رول نمبر کہاں رول نمبر چھے اچھا جی تو یہ یہ مثالیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر دوسری قسم اسمائے عملہ کی وہ کیا ہے اسمائے افعال ہے اسمائے یہ فعل کے معنی میں ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے ہر فشرت بھی کہلاتے ہیں جی ہاں تو کیا کہتے ہیں اس کو ہر فرط نہیں کہلاتی یہ اسماء شرط یہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ حروف اور ہیں ان ولم ولم ماں ولام امر و نہیں وہ حروف ہیں وہ اور ہیں ٹھیک ہے یہ اسما ہیں جی اس کے بعد اسماعی افعال اسماعی افعال ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہوتے تو اسماع ہیں لیکن کس کے معنیٰ میں ہوتے ہیں فعل کے معنیٰ میں ہوتے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو فیل ماضی کے معنیٰ میں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو امر حاضر کے معنیٰ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ام النحب کے اندر بھی اسی کتاب کے اندر بھی دو تین جگہ پڑھ چکے ہیں اور عوام النحب کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں اسمائے افعال جی تو کہتے ہیں اسماعی افعال وہ نو ہیں ان کا اصل کام کیا ہم نے بتانا ہے عاملہ کا کی عمل کیا ہے تو پہلے ہم نے پڑھا ہے حروف شرتی اسمائے شرطیا ان کا عمل کیا ہے کہ ماباد کو جزم دینا ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ بعض صورت میں اپنے ماباد کو رفع دینا اور بعض صورتوں میں اپنے مواد کو نصب دینا یعنی جو پھیلے ماضی کے معنیٰ میں تو اپنے ماباد کو کیا کر دیتے ہیں رفع دیتے ہیں بطور فعلیت کے ہے ٹھیک ہے نا اور جو امر حاضر کے معنی میں ہے تو اس کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ ضمیر ہوتی ہے اس کا فائل ہوتا ہے تو اپنے ماں کو کیا کر دیتا ہے نسب ہی دیتا ہے اور کیا کرتا ہے نسب دیتا ہے کہ دیکھیے گا مثالیں اسمائے افال نویں نویں بس اسمائے افال ان میں رافع تین ہیں رافع تین ہیں یعنی اپنے ماں کو رفع دینے والے تین ہیں کیونکہ وہی تین پھیلے معنی میں ہیں ان میں سے ان تین میں سے دو ہیں ہی ہاتھا شت تانہ اور سانہ ٹھیک ہے مانا ہوتا ہے بمانا باودہ دور ہونا شتانا یہ ٹھیک ہے جلدی کرنا شتانہ سر اچھا جی اس یہ تو تین ہوگی جو فیلزی کے معنی میں ہیں اس کے بعد کے جو چھ ناصر آباد کیا ہوتے ہیں منسوب ہوتے ہیں وہ ہیں دھونا کا بلحا علی کا حیاحل پھر روی اور ہا کو یاد رکھ اے با وفا پورا شہر پھر سے سنیے نو ہیں ہیں بس افعال ان میں رافع تین ہیں رفع دینے والے تین ہیں دو ہیں ہی ہاتا اور شتانہ سرانہ اس کے بعد چھ ہیں نا صبح دونا کا بل ہاں علیہ کا حیاحل چار یہ ہوئے پھر رویدہ اور ہا کو یاد رکھ اے با وفا دو یہ چھ ہو گئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ان کی مثالیں ہیں ہی ہاتا زئی دن شتانہ زیدن, زیدن سرانہ یہ تینوں ماضی کے معنی میں آتے ہیں اور اسم کو جائے فائلیت کے کیا کر دیتے ہیں رفع دیتے ہیں دونہ کا عمرن دونہ کا عمرن بلہ سعیدن علی کا بکرن حیع علی صلات حیع حلی صلات روید زیدن ہا خالدن یہ چھے اسم عمر حاضر کے معنی میں آتے ہیں اور اسم کو بوجہ مفہلیت کے نصب دیتے ہیں یعنی اپنے ماباہ کو ٹھیک ہے جی یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی اسماء افعال اور اسمائی شرتیا جی اس کے بعد نمبر تین پہ ایک عامل لکھا ہوا ہے جو عمل کرتا ہے یعنی عامل اسماعی عاملہ پڑھ رہے نا ہم کس کا مطلب بتا دوں اب تو بڑے نہوی منچ کا خود سے ٹھیک ہے لیکن چلیے میں کر دیتا ہوں اللہ اکبر کبیر آرف ایک منٹ کے لیے جی سنیے شتانہ کا میں ایکزیکٹ معنی دیکھ رہا تھا کہ اصل معنیٰ شتانہ کا کیا ہے جی تو پہلے دیکھیے سب سے پہلی مثال ہے ہی ہاتا زیدن اس کا معنی باعدہ ہے دور ہونا اور شتانہ کا معنی بھی یہی ہے دور ہونا اور ویسے شتانہ کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں کہ دو چیزوں میں یعنی فرق کے لیے آتا ہے کہ ان دو چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو برحال آپ یوں معنی کریں ہی ہاتا زیدن زید دور ہوا شتانہ زیدن و آمر دور ہوئے آمر اور زید اس کا معنی بھی دور ہونے والے ہیں شتانہ کے بھی سرآنہ آمرن ہمر نے جلدی کی سر آنہ کا معنی ہے جلدی کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی مثالوں میں آ جائیں ٹونا کا ہمرون تو اس یہ بھی علم النحب کے اندر میں شروع میں بتا چکے بتا کے آ چکا تھا کہ ہر ایک کے کیا معنی بنتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ بتائے تھے سب کو اب ہر ایک کے پاس کتابیں بھی مختلف ہوں گی تو میں کیسے کہوں کہ وہاں دیکھیں ایک کتاب ہو نا استاد والی میں پڑھے تھے ہم نے اسماعی افعال پڑھے تھے وہ اسم جو فیل کے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں بانا امر حاضر کے روی چھوڑ دینا بلحا محلہ دینا حیال اس کا معنی ہوتا ہے آ جاؤ حلوم کا مانا بھی آ جاؤ دھونا کا مطلب لے لو ٹھیک ہے علی گہ کا مطلب لازم پکڑو ہا کا مطلب بھی پکڑو خیر بتا دیتا ہوں لیکن ان ساری باتوں کو پڑھ کے آ چکے ہیں اور ہر ایک کا معنی بھی پڑھ چکے ہیں اب آپ بہت بڑے ہو چکے ہیں اب آپ لوگ نہوی بن چکے ہیں اور ایک بات میری آپ یاد رکھیے آپ تمام لوگ صرف کے اندر بہت کمزور ہیں آپ تمام لوگ صرف کے اندر بہت زیادہ کمزور ہیں یہ میں اور صرف چیز ہے آپ لوگوں کو مجرد تمام ابواب نہیں آتے ہیں جی کچے نہوی کچے نہیں کیا بنے آپ علمف جو ہے اس کے مجرد کے ابواب بھی آپ کو تمام وہ والے نہیں تھے جو آپ کی کتابوں میں اصل لکھے ہوئے ہیں یعنی جو باپ فعال یا فعل کی مثال ہے فعال یا فولو کی مثالیں ہیں فعال یا فالو کی مثالیں یا فعال یا فالو کی مثالیں ہیں آپ کو اصل اصل وہ جو کتابوں میں لکھی ہیں وہ بھی یاد نہیں ہے تو چلے جائے کہ جو اس سے ہٹ دوسرے مادہ سے اور دوسرے جو ہے نا ابواب سے اور یعنی الفاظ سے جو وہ آتے ہیں ابواب تو وہ تو دور کی بات ہے پھر مزید اور پھر آگے جو ہے نا مثال کے ابواب پھر اجوف کے باب پھر ناقص کے باب ناقص میں تو بندے کا داخلہ خراب ہوتا ہے اچھے بلے کا تو یہ یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کی صرف بہت کمزور ہے اس پر توجہ دیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ کو صرف نہیں آئے گی آپ کہیں پر بھی نہیں چل سکیں گے کہیں پر بھی آپ نہ ہو بھی نہیں <سؤال> سکتے جب آپ کو صرف نہیں آتی آپ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو ترجمہ <سؤال> آپ کیسے کریں گے اور آپ نہیں لگا سکتے جب آپ کو سیغے کا نہیں پتہ جب آپ کی صرف کمزور ہے تو صرف اور نحو دونوں بنیادی چیزیں ہیں ان دونوں کا ملائیں گے تو پھر جا کر کیا ہے بات بنتی ہے ٹھیک ہے اگر ایک میں بھی آپ کمزور ہیں صرف کمزور <سؤال> ہیں یا نحو میں جی ہاں تو آپ لوگ کیا کیجئے سب توڑ کوشش کی صرف میں ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف لگانا ہے محض رٹا لگانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس مجرد کا ایک باب پکڑے آپ مجرت کا ایک باب پکڑے اس باب کا رٹا لگائیں سرف صغیر کا اور پھر اس کے بعد سرف کبیر تمام کی تمام مجرد کی ایک باب کو صحیح پھر اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی کرتے چلے جائیں گے تو چلتے چلے پریشانی نہیں ہوگی اس کے اندر ٹھیک ہے کی بات کر رہا ہوں اس طرح مزید میں جائیں گے تو پھر ہر ایک باب کو آپ دیکھیں گے تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ کوئی سب کے اندر ظاہر سی بات ہر کوئی ہر چیز کے اندر کمزوری ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ جب بھی وہ دنیا کے اندر آئے گا تو اس کو سب کچھ معلوم ہو سب کچھ بندہ یہاں دنیا کے اندر ہی آ کر سیکھتا ہے ہر چیز وقت مانگتی ہے اور ٹھیک ہے نا جو وقت نہیں لیتی جو چیز تو وہ حاصل بھی نہیں ہوتی کوئی چیز ہے دنیا کے اندر اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں پورے طریقے سے ادھوری نہیں تو وہ آپ سے وقت مانگے گی جب آپ کو پورے وقت دیں گے کم اس کا متنا وقت دیں گے جتنا وہ مانگتی ہے تو پھر آپ شکوا کر سکتے ہیں اتنا وقت دینے کے بعد بھی جو چیز حاصل نہیں ہوتی ہے پھر شکوا برحال ماننے کا ہے میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں یا آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کون کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ میں آپ کی بات سمجھا نہیں کس بنیاد پر کیا کہنا چاہ رہا ہوں یاد کریں چلیے جی اچھا ہم تو پڑھ رہے تھے یہ مثالیں پڑھ رہے تھے امر نے کیا کیا دونا کا آمران ٹھیک ہے دونا کا آمران کہ عمر کو کیا کرو پکڑو ٹھیک ہے دونا کا آمران عمر کو کیا کرو پکڑو بلح عیدن کیا چیز بلح بلح کا مطلب ہوتا ہے محلت دینا کہ سعید کو کیا کرو محلت دو جی ترجمہ اگر سمجھ میں آ رہا ہو تو یاد رکھیے گا دونا کا آمران دونا کا معنی کیا ہے تائی خود زیدہ. زید کو کیا کرو پکڑو بلہ سعی دن دینا ٹھیک ہے زید کو کیا... سعید کو کیا کرو محل دو یہ سارے امر کے معنی امر والا معنیٰ ہوگا عل... عل... علی کا بکرن علی کا مطلب لازم پکڑو علی کا بکرن بکر کو لازم پکڑو حیا علیہ السلّہ نماز کی طرف آؤ آنا امر ہے کیا کر دو چھوڑ دو روی زیدن زید کو ہاں خالد ہاں خالدن خالد کو کیا کرو پکڑو ہا کا مطلب بھی پکڑنے کے ہوتے ہیں یہ سارے ترجمے آپ کی کتاب کے اندر ع نمبر پندرہ ہے اور اسمائے اشارہ ٹھیک ہے نا اسماعی اشارہ اسماعی اشارہ اور اس کے بعد اسماعی افعال اس کی بحث کے اندر معنی بھی لکھے ہوئے ہر ایک ता. وہ ذرا لگ رہا ہے اب پڑھا کرو خود سے ترجمے نمبر تین اس میں فعال ان میں اتنا وہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اصل مقصد بتانا کیا چاہ؟ بتانا یہ ہے کہ کیا ہے کہ یہ جو تین ہیں اس کے اندر وہ بمانہ فعل ماضی کے رفع کرتے ہیں اور اس کے بعد کے جو چھ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے مواد کو نصب دیتے ہیں اور امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں ہر ایک کی مثال ہی آتا بمانا باعودہ یہ ماضی کے معنی میں ہے شت اس کے معنیٰ بمانا باعودہ ماضی کا سیغہ ہے سر آنا یہ سر ہی ہے ٹھیک ہے جلدی آ, کرنا دونوں کا عمرا ٹھیک ہے اتروک امرن بلھا سعیدن ای امہل سعیدن مہلت دینا الیک ای خول ای ایتے ٹھیک ہے امر ہے روید زید چھوڑ دینا ای اتروک زیدن زید کو کیا کر دو چھوڑ چھوڑ دو ہ لازم پکڑنا پکڑنے کے معنی میں لازم پکڑنے کے معنی میں کیا کرو زید کو پکڑ لو ہ زید کو خالد کو کیا کر لو پکڑ لو جی, جی. آپ کو بتا رہے اس میں فائل کیا تم لوگوں نے زیادہ وقف نہیں لے لیا اس میں فائل اس میں فائل کو یاد رکھو بالکل فیل کی طرح عمل کرتا ہے فیل کیا عمل کرتا ہے فیل کیا عمل کرتا ہے فعل کہتے ہیں اپنے ماباد کو فائل ہونے کی حیثیت سے رفا دیتا ہے یعنی مرفو کرتا ہے اور اس کے ماباد کو کیا کر دیتا ہے نصب دیتا ہے یعنی پہلے کو رفع کرتا ہے اور ماباد کو کیا کر دیتا ہے نصب دیتا ہے. ہے اس میں فائل بھی فیل ہے ہم یہ باتیں پڑھ کے آ چکے ہیں تاکید کے اندر ہم نے پڑھا تھا بھی کی تھی اس کے ترکیبیں بھی کی تھی ہو چکی ہیں کہ اس میں فائل بھی فیل جیسا عمل کرتا ہے فیل کیا کرتا ہے اپنے بات کو رفع کرنی مرفوع فائل ہونے کی وجہ سے اور اس کا بھی اگر ماں ہو یعنی فائل کا بھی تو اس کو نصب کرتا ہے سمجھ میں, میں جیس آ کرتا ہے اور کوئی بات نہیں آئی آپ لوگ میرا خیال سے کوئی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے پڑھنے کے لیے حالانکہ بیچ میں دو دن چھٹی گویا کا گئے گا گزر گئے ہیں اگرچہ ایک تو گزرا ہے کامل طور پر اور ایک ادھورا کہ چونکہ ہفتے والے دن آپ لوگ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فیل کیا عمل کرتا ہے فیل عمل یہ کرتا ہے فیل کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کا ماں مرفوع ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ فائل ہوتا ہے اور فائل کے بعد اگر کوئی چیز ہو تو وہ کیا ہوتی یعنی فیل ہو اس کے بعد فائل ہو فائل کے بعد بھی کوئی اور چیز ہو تو پھر وہ کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے بوجہ کیا کہ وہ فیل کا کیا پھول بنتا ہے تو گویا فیل اپنے متصل کو رفع دیتا ہے اور اس کے مع بات کو کیا کر دیتا ہے نصب دیتا ہے یعنی فائل کو رفع دیتا ہے اور مفول کو نصب دیتا ہے یہ فیل کا کام ہے کام ہے سیم ٹو سیم اس میں فائل کا ہے کہ جو عمل ذرا کرتا ہے وہی ضرب کرتا ہے جو کام کرتا ہے وہی کام کرتا ہے کام فیل ہے اس میں فائل ہے ذرا بل ہے اس میں فائل ہے جو قام فیل کا ہے وہی کام کیا ہے زار بن کا ہے ٹھیک ہے جی جی اب دیکھیے گا لیکن اب اس میں فائل کی کچھ شرائط بھی ہیں تو وہ آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ العزیز لیکن پھر بھی مشکل ہوئی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ایک چیز پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے اچھی سمجھ آ جائے سمجھ آنا یہ ضروری ہے یاد ہونا نہ ہونا وہ پھر آپ کے سر ہے جی اس میں فائل یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے یعنی فائل کو رفع اور مفول بہی کو نصب دیتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ دو شرطوں کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ اس میں فائل معنی میں حال یا استقبال کے ہو یعنی فعل ماضی کے معنی میں اس میں فائل نہ ہو بلکہ حال یا استقبال کے معنی میں حال جو زمانہ چل رہا ہے مستقبل جو آنے والا زمانہ ہے اس کے معنی پہ ہو ایک شرط تو یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا ہو دونوں کی مثالیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے پہلے کیا کہا تھا کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو دوسری کیا ہے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا ہو یعنی مبتدا بن رہا ہو جی جملہ جیسے ابو ہو زیدن کامن ابو کہ زید اس کا باپ کیا ہے کھڑا ہونے والا ہے ان ان ابو ہو زید کہ اس کا باپ عمر کو مارنے والا ہے ٹھیک ہے اب یہ زمانہ مستقبل ان میں پایا جا رہا ہے دو کے اندر اور دونوں کے اندر جو کیا ہے زید قائم یعنی اس میں فائل سے پہلے کیا بھی ہے مبتدا بھی ہے دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے مبت اور اس میں فائل جو ہے حال یا استقبال کے معنی میں بھی ہے کہ وہ کیا ہے کھڑا ہونے والا ہے یا مارنے والا ہے اب ایسا نہیں کہا کہ اس کا باپ مار چکا ہے یا کیا ہے اس کا باپ کھڑا ہو چکا ہے زمانہ, حالی زمانہ؟ نہیں بلکہ حال یا استقبال مارنے والا ہے مارنے والا ہے آئندہ زمانے میں یا بھی حال کے اندر یا کھڑا ہونے والا ہے ٹھیک ہے جی دو شرطیں انہوں نے ساتھ میں لکھی ہوئی ہیں لیکن ساتھ میں اور بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے دو باتیں تو اللہ کو بتا دی کہ ہمارا حال ہی استقبال میں ہو پہلے کیا ہو مبتدا ہو یا موسف ہو کیا چیز اس سے پہلے والا کیا ہو موصف ہو اس میں فائل سے پہلے والا کیا ہو موسف ہو مرر تو بے راج الن دار بن ابو ہو اب رجلن جو ہے وہ کیا ہے اس مثال کے اندر موسف ہے کیا ہے مصوف ہے ٹھیک ہے تو کیا اس میں فائل سے پہلے موصوف ہو تو پھر بھی کیا ہوگا کہ یہ کیا کرے گا؟ معلوم جیسا کیا کرے گا عمل کرے گا مر تو بیرا میں ایسے ایک شخص سے گزرا کہ زاربن ابو ہو بکرن کہ اس کا باپ بکر کو مارنے والا تھا یا موصول ہو یعنی اس میں فائل سے پہلے اس میں موصول ہو تو کیا ہوگا تب بھی یہ فائل اس میں فائل جو ہوگا فیل والا عمل کرے گا جیسے جا انقا ابو ہو جا آنی آیا میرے پاس القا ایسا کھڑا ہونے والا شخص ایسا ایسا آدمی قائم قا ابو کہ اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے اب یہ ال جو ہے یعنی علی فلام جو ہے کیا ہے اس میں موصول کیا ہے نہیں نہیں یہ تو مجرور ہے موصوف ہے زار بن جو ہے وہ کیا ہے اس میں فائل کا سیکھا ہے تو ہم نے کہا نا کہ اس میں فائل سے پہلے موصوف ہو اس میں فائل کا پہلے وقت وہ کیا ہو موصوف ہو تو رجل موصوف ہے اس کی صفت ہے زار بن کہ وہ مارنے والا ٹھیک ہے اس کی صفت ہے یہ تو باد رجل موصوف زار بن پھر آگے یعنی پورا جملہ اپنے فائل یعنی ابو فائل سے مل کر پھر آگے ہو زمیر سے مل, تمام چیزوں سے مل کر جملہ کیا بنے گا اس کے لیے صفت بنے گا ٹھیک ہے تو کیا کہا اس میں فائل سے پہلے والا جیسے اوپر میں نے کہا کہ اس میں فائل سے پہلے کیا ہو مبتدہ ہو یا موصوف ہو اس کی مثال یہ ہے یا اس میں موصول ہو. یعنی اس میں فائل کے سیغے سے پہلے موصول ہو اور از آر ایبو کے اندر بھی علیفلام کیا ہے موصول ہو لے. یا الحال ہو اس میں فائل سے پہلے کیا ہو ذلحال آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ حال کے لیے کیا ہوتا ہے ذلحال ہوتا ہے کتا جا انی زید راکبا غلامه فرسن ایا میرے پاس زید اس ہم کیا تھا سوار تھا اس حال میں تو اب زید کیا ہے یہ ذوالحال ہے تو تک کہا کہ میں فائل سے پہلے کیا ہو ذوالحال ہو کیا حمزہ استفهام ہو اس سے پہلے کیا ہو ہمہ استفهام ہو جیسے ازار بن زید عمرون کیا زید مارنے والا ہے عمر کو عمرن لکھا ہوا ہے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ زید و مرکو مارنے وہاں تو حمزہ استفہام کس سے پہلے اس میں فائل سے پہلے یا حرف نفی ہو ما قامون زیدن ہے؟ اب ما نافیہ کیا ہے اس میں فائل سے پہلے ہے وہی عمل جو قاما یا زاربا کرتا تھا یا زاربن کرتا ہے ان تمام کی تمام مثالوں کے اندر قاما زاربا فیل جو عمل تھا کہ فائل کو رفع اور ملکو نصب دے رہا تھا تو وہی ان کا اس میں فائل قائمون اور زاربن کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے خلاصے اس میں فاعل بھی فیل جیسا عمل کرتا ہے فیل اپنے فائل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے بالکل اس میں فاعل برف اور مفعول کو نصب دیتا ہے لیکن اس کی ساتھ سے شرتیں ہیں کہ اس کے پہلے والا سے مبتدا ہو ٹھیک ہے یا یہ ہے کہ اس سے پہلے والے سے موصوف ہو یا اس سے پہلے اس میں موصول ہو یا ذوال ہو یا حمزہ استفهام ہو یا حرف نفی ہو ٹھیک ہے نا ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے اگے اس میں فاعل کی بات سمجھ اس میں فائل فیل جیسا ہے بس جی ہو گئی بات اس میں فائل کے بعد لکھا ہوا ہے اس میں مفول اس میں مفول کہتا ہے یہ بھی فیل مجھول جیسا عمل کرتا ہے کس جیسا عمل کرتا ہے فیل مجھول جیسا جیسے زار بن والا عمل کر رہا تھا تو اسی طرح کیا ہے مضروبن جو ہے وہ زبہ والا عمل کرے گا یعنی فیل مجھول والا آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے یہ رہا ہے آپ لوگوں کا من نہیں کر رہا پڑھنے کو سبق مشکل لگ رہا ہے تو سنیے پھر اس میں مفول یہ کیا ہے فیل مجھول جیسا عمل کر رہا عمل کرتا ہے کہ فیل مجہول کیا کر اپنے یعنی فائل جو فائل کی جگہ ہوتی ہے اپنے نائب فائل کہتے ہیں اس کو دیتا ہے اور اس کے ماں بات کو یعنی مفول بہی وغیرہ کو کیا کر دیتا ہے نہ دیتا ہے تو اسی طرح اس میں مفعول بھی ہے کہ اپنے نائب فائل کو کیا کر دیتے ہیں اور اس کے ماں کو کیا کر دیتا ہے منصوب کرتا ہے دیکھیے گا اس کی بھی شرطیں وہی والی جو اس میں فائل کی شرطیں اس کی بھی وہی شرطیں ہیں جو اس میں فائل کی شرطیں ہیں اس میں مفول یہ مجھول کا عمل مالا مسلمہ فائلو کو رفع دیتا ہے اور اس کے عمل کی بھی وہی وہی شرطیں ہیں جو کیا ہیں اس میں فائل کی ہیں اول اول یہ کہ مانا حال یا استقبال کے ہو دوم یہ کہ اس سے پہلے مبتدا وغیرہ میں سے کوئی ہو مبتدا وغیرہ میں سے کیوں ہو یعنی مبتدا ہو یا موصوف ہو یا موصول ہو یا ذلحال ہو یا حرف استفام ہو یا حرف نفی ہو تمام کی تمام باتیں یہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کی ساری مثالیں ہیں مثالیں آپ لوگ آپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ان تمام تر مثالوں کے اندر ہوں کیا ہے اتیا علامہ اخ پر عمل کر رہے تھے مضرو موتن معلوم برون یہ سارے کے سارے وہی عمل کر رہا اس کے بعد ایک عامل ہے پانچویں نمبر پر سفت مشبہ شفت مشبہ آپ لوگ جانتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں مان لیا کہ اس میں فائل فیل جیسا ہی ہے کیا یہ اس میں سمجھا نہیں ہوں <تصفح> ہم. جی جی یہ اس میں, اس میں فائل سے پہلے آ جائیں تو تب اس میں فائل فیل جیسا عمل کرے گا یہ ساری چیزیں جو ذکر کی ہیں اس میں فائل سے پہلے یعنی کیا ہو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں فائل کیا ہو بمانہ حالیہ استقبال کیا ہو یہ لازمی شرط ہے یہ والی اور ساتھ ساتھ میں یہ ہو اور یہاں اچھا اچھا چلیے جی بس خلاصہ اتنا سمجھ لیجیے کہ اس میں فیل سے پہلے یہ چیزیں تو وہ کیا ہوں گی بمانہ یہ جو فائل ہوگا اس میں فائل جو ہوگا وہ فیل والا عمل کرے گا اور اس میں مفول جو ہوگا وہ کیا ہے فیل مجھول جیسا عمل کرے گا اس کے بعد صفت مشبع ہے مشبہ صفت مشبہ آپ لوگ جان کہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ صفت مشبہ اور اس میں فائل کہ بعض ابواب ہوتے ہیں کہ اس سے اس میں فائل نہیں آتا بلکہ صفت مشبہ آتی ہے جیسے آپ باب کروم یا قرم کرو پڑھتے ہیں فاعل یا فولو ٹھیک ہے کہ اس سے صفت مشبہ آتی ہے صفت مشبہ اور اس میں فائل کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں فائل ہوتی ہے وہ بھی ایک صفت کا سیو ہی ہے اور جو صفتی مشبہ ہوتی ہے جو وصف ہوتا ہے صفت ہوتی ہے مصدری ہمیشہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ زار بن زار مارنے والا اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب سے کوئی بندہ پیدا ہوا ہوتے وقت تک وہ مرنے والا ہی ہو ایسا تو نہیں ہوتا بلکہ اس کی صفت اس سے کبھی جدا ہوتی ہے کبھی اس کے ساتھ لگ جاتی ایسا فصف ہوتا ہے وصف ہوتا ہے کہ جو جب کہ صفت مشبہ جو صفت ہوتی ہے یہ ہمیشہ کے ساتھ کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ قائم ہونے والی صفت ہوتی ہے جب کہ کوئی کہے کہ ہاں اس کی مثال لکھی لکھو یہ حسن ٹھیک ہے ہر حسین ہونا اب ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ دن کو حسین اور رات کو بدصورت بن جائے ٹھیک ہے یعنی دن کو حسین اور رات کو قبی ہو یا رات کو حسین ہو تو صبح کو قبی ہو یا ذاتی طور پر ایسا نہیں ہوتا عارضی طور پر اگر ایسا ہو جائے تو کہیں ہو سکتا ہے جی ہاں صرف مشبہ بھی اپنے فعل کا عمل کرتی ہے کے مزکور ہو شرط یہ ہے کہ کیا ہو کلام کے اندر یعنی ہو ذکر ہو جیسے غلام ہو ٹھیک ہے ضعید الحسن الغلام ہُوک کا غلام کیا ہے خوبصورت ہے اب وہی عمل جو فیل تھا کروما کی طرح کہ ہم یوں کہتے کہ سنا غلام ہوں تو وہ بھی تب بھی اس کا کیا بنتا ہے غلام اس کا فائل بنتا ہے کہ اس کا غلام جو ہے وہ کیا ہے تو وہی عمل کیا ہے حسن ان نے بھی کیا ہے جو کیا کر رہا تھا حسنا کر رہا تھا یعنی فیل تو وہی حسن یعنی صفت نے بھی وہی عمل کیا ہے آگے بات سمجھ جی صفت مشبہ یہ بھی ایک عمل ہے یعنی اپنے کس کی طرح عمل کرتا ہے اپنے کرتا ہے جس طرح اس میں فائل عمل کرتا ہے یہ بھی اسی طرح اس کے بعد اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس کے اندر فضیل فرق نہیں ہوا فرق یہ ہے کہ اس میں فائل اس میں فائل کے اندر مانا مزدری جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے عارضی طور پر کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور صفت مشبہ کے اندر جو معنی مزدری ہوتا ہے وہ یعنی کہ پکا پکا جائے نا وہ کیا ہوتا ہے وصف ہو جاتا ہے مانا مزدری مثال سے میں نے سمجھا دیے ازار بن زار کا معنی ہوتا ہے مارنے والا یہ سگا اس میں فائل کا ہے مارنے والا اب ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ یہ وصف جو ہے وہ کیا ہو کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یعنی معنی مزدری کیا ہوتا ہے ضرب والا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے ساتھ ایک آدمی مارنے والا ہی ہوتا ہو یا آکر ان ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے کھانے والا ہی ہو یا شار بن کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے پینے والا ہو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو بلکہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ مانا مزری اس کے ساتھ کبھی کبھی کافت ہے فائل کے ساتھ جبکہ کہ صفت مشبہ ایسی صفت ہوتی ہے جو ہمیشہ کے ساتھ کسی فائل کے ساتھ کیا ہوتی ہے قائم ہوتی ہے جیسے حسین ٹھیک ہے نا حسن یا زید کیا ہے حسین ہے ٹھیک ہے تو اب وہ حسین ہی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں حسین ہو دوسرے وقت میں وہ قبیح بن جاتا ہو ایسا نہیں ہوتا تو اب فرق ہے ٹھیک ہے کہ ایک کے اندر یعنی اس میں فائل کے اندر معنی مزدری کیا ہوتا ہے یعنی لازم نہیں ہوتا فائل کے ساتھ معنی مصدری جبکہ صفت مشبہ کے میں معنی مصدری کیا ہوتا ہے اس کا لازمی اور حصہ بن جاتا ہے الحمدللہ جی اس کے بعد اس میں تفضیل جس کے اندر فضیلت والے معنیٰ اور زیادتی والے معنی پائے جاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ زار بُن مارنے والا اگر اس میں زیادتی والے معنیٰ پیدا کرنے تو کیا جاتے ہیں ازربو ٹھیک ہے نا ازربو زیادہ مارنے والا اور اگر اس سے بھی زیادہ مارنے والا کہتے ہیں پھر مبالغہ کے اندر لے کر ایک آدمی زیادہ کھانے والا ہو نا بلکہ یہ نہیں کہتا ہوں آ, اس کے پھر قانون لاگو ہوگا کیا کہتے ہیں <س ambient sound> زیادہ پینے والا زیادہ پینے والا اب شاربن کہتے ہیں پینے والے کو عام طریقے کے مطابق پینے والا اگر زیادہ پینے والا تو اس کو اس پہلے سیگاس فائل سے ادا کرتے ہیں اشرب زیادہ پینے والا اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ پینے والا اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا شرابن زیادہ پینے والا تو اس میں بتانا یہی ہے کہ وہ پھر مبالغہ کچھ کی کباب تو اس میں تفضیل جس کے اندر زیادتی والے معنی پایا جائیں فضیلت والے معنی پایا جائیں تو وہ اس میں تفضیل ہوتا ہے جس کو فضیلت دی گئی ہو دوسروں پر زیادتی دی گئی ہو اس کو تین طرح کا کہتے ہیں اس کا استعمال ہے اب اس کا کام کیا ہے وہ بھی آپ کو آخر میں بتاتے ہیں کہ اس میں تفضیل کا عمل کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف کیا ہے فائل کے اندر عمل کرتا ہے فائل کے اندر اور اس کا فائل زیادہ تر مضمر ہی ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے وہ اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر فائل ظاہر بھی ہو تو تب بھی کیا ہے یعنی عمل اس کا کیا ہے اس میں تفصیل کا ہم تو پڑھ رہے ہیں یاد رکھیے جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں اس کی بنیاد آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں ہم اسماعی عاملہ پڑھ رہے ہیں کہ جو اس عمل کرتے ہیں اپنے ماں میں تو اب اس میں تفصیل کو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تفضیل کا عمل کیا ہے کہ اپنے میں یعنی عمل کرتا ہے صرف اور صرف فائل کی حد تک بس اگر اس کا یعنی فائل ظاہر ہوگا تو ظاہر میں عمل کرے گا اس کو رفع دے گا اور اگر ضمیر ہوگی تو ظاہر سی جی بات ہے ضمیر ہوتی ہے اس کا اعراب عراب تو کیا ہوتا ہے لفظی تو نہیں ہوتا بلکہ محلی ہوتا ہے جی دیکھیے گا اس میں تفضیل اس کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے من کے ساتھ زیدن افضل من آمر کہ زیادہ افضل ہے من کے ساتھ استعمال ہوا ہے بتا دیا کہ زید عامر سے زیادہ جیسے جا انی زیدن الافضل الافضل کہ ٹھیک کہ زید کیا ہے آ... جا انی زیدن الافضلو آیا زید میرے پاس ہے زید کہ الافضلو کہ وہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے ٹھیک ہے نا جا زیدن الافضلو تو اب جو کہ ملا کر پڑھا ہوا تو جا انی زیدن الافضلو ٹھیک اضافت کے ساتھ زید افضل القوم زید قوم میں سے زیادہ افضل ہے تو تینوں معنی کے اندر من کے ساتھ مستعمل ہو الفلام کے ساتھ مستعمل ہو یا کیا ہو کہ اضافت کے ساتھ مستعمل ہو تینوں صورتوں میں یہ ہے کہ اس کے فضیلت والے معنی پائے جاتے ہیں اب بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس کا عمل کیا ہے کہتے ہیں کہ اس میں تفضیل کا عمل اس کے فائل میں ہوتا ہے بس اور وہ ضمیر ہوا ہے جو اس کے اندر مستطر ہوتی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی اس کا فائل ظاہر بھی ہوتا ہے تب بھی کیا ہے فائل کی حد تک عمل کرے گا کہ فائل کو کیا کرے گا رفع دے گا جی اس کے بعد ہے اس میں مضاف مضاف کیا عمل کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مضاف اپنے ماباد کو کیا کرتا ہے جر دیتا ہے کسرہ دیتا ہے اس میں مضاف, مضاف یہ مضاف لے کو مجرور کرتا ہے جیسے جا ان غلام الزعید یہاں لام حقیقت نے کیا ہے مقدر ہے کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے کہ غلام لزیدن اس کو آپ چھوڑ دیں تفصیلی باس کو بس اتنا یاد رکھی کہ مضاف لے کیا کرتا ہے اپنے مواد میں عمل کرتا ہے اور اپنے مواد کو کیا مذاف کیا کرتا ہے اپنے مواد کو مجرور کرتا ہے یعنی مضاف علے اس کو کہتے ہیں اور اس پر کیا ہے جر یعنی کسرہ آتی ہے اس کا عمل یہ ہے تو یہ اسماعیہ عملہ کی جی کتنی قسموں میں سے ابھی ابھی ہم نے پڑھا تھا گیارہ قسموں میں سے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر و حسن الجزا رول نمبر چار چار چھ بارہ نے گیارہ جی تو اس میں مضاف مزاف اللہ کو مجرور کرتا غلامو زیدن غلامو مزاف زیدن مزاف ہے جیسے جا غلام و زعید اب غلام و مضاف ہے مزدور رہ گیا سات نمبر رہ گیا ٹھیک ہے آٹھ ہو گیا اور آٹھ ہو گیا اب مزاف کہ مضاف علیہ کو کیا کرتا ہے جر دیتا ہے نمبر سات مزدر جی مزدر کیا ہے مزدر بھی اپنے فیل جیسا عمل کرتا ہے جیسے فیل کیا کرتا ہے آ, رفع دیتا ہے اور نصب دیتا ہے ایسے ہی یہ بھی کیا کرتا ہے یعنی رفع دیتا ہے اور نصب دیتا ہے کیا چیز مزدر لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ یہ مفعول مطلق نہ ہو مفعول مطلق کی تعریف کون بتائے گا ایک منٹ سے پہلے پہلے یعنی ساٹھ سیکنڈ سے پہلے پہلے مفعول مطلق کی تعریف کون بتائے گا جی جو بتائے گا وہ بازی لے جائے گا مفول مطلق کی تعریف جی حل مبارس علیہ سم کم رجال الرشید جی کوئی مقابلہ کرنے والا جو میدان میں کودے مفول مطلق کون بتائے گا جی ساٹھ سیکنڈ سے پہلے پہلے نا. مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف مثال نہیں جی وہ مصدر جو فعل کے بعد واقع مصدر اسی فعل کا ہو مفعول مطلق مطلب کہلاتے جیسے رب تو ضرب فعل کے بعد اسی کا مصدر ایک ہی مفول جی رول نمبر انیس بازی لے گئے ایسی جامع مان تاریخ وہ مزدور جو فیل کے بعد واقع ہو وہ مزدور اسی فیل کا ہو وہ مفول مطلق کہلاتا ہے جزاک میرجا رول نمبر پندرہ فیل کے بعد اسی کا مزدر یہ بھی ٹھیک ہے بنتا ہے لیکن جو ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے اس کے لیے آپ دوسرے نمبر پہ اچھا جی پھر کون ہے زربا زربن زربن یہ تو لکھا بھی ہے جی اے کی مفعول جی یہ بھی نہیں ہے تو کیا ہو یعنی جیسا فعل ہو اسی مادے سے اس کا کیا ہو مفعول ہو ٹھیک ہے اسی فعل کا مصدر وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے وہ جو فعل کے بعد واقع ہو, وہ اور وہ اسی فعل کا ہو بس وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے اب یہاں پر اس کو مستثر کیا ہے کہ مفعول مطلق کے علاوہ جو بھی وہ کیا کیا ہے یعنی مصدر مفول مطلق شرط ہے تو مصدر کیا کرتا ہے اپنے فیل جیسا عمل کرتا ہے, بشرت ہے کہ وہ مزدور کیا نہ ہو یہ کیوں کہ اس لیے کہ جب مفعول مطلق تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اپنے فیل سے ہو تو اس کے لیے جب آ گیا تو پھر فیل خود ہی عمل کرے گا تو مفول کے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں آئی بات سمجھ میں اب بھی نہیں آئی کیونکہ کہ آپ لوگوں کو مفعول مطلق کی تعریف نہیں آتی مفعول مطلق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہی ایسا مزدر ہوتا ہے کہ جو اسی فیل سے ہوتا ہے یعنی جیسا فیل جگر کیا جاتا ہے اس کے بعد اسی مادے سے انہی الفاظ سے جیسے ضرب تو دیکھو ضربہ ہے ضرب تو ضربن میں نے مارا ایک مارنا یا نہیں کہ ضرب تو ضربن ضربن مفہول مطلق واقعی ہو رہے لیکن اسی فیل ہے ضرب تو صحیح ہاں جی تو پھر اگر لائیں گے یعنی اگر مفہم کہہ رہے ہیں کہ مزدر عمل کرے گا فیل حصہ تو یہاں پر اس کی ضرورت ہی کیا ہے یہ تو مفہول مطلق آئے گا ہی تب جب فیل آ جائے گا تو جب فیل آ گیا اب وہ خود عمل کرے گا اس کے مفہول مزدر کے عمل, عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے تو باقی چیزیں میں کیا مزدور عمل کرے گا فیل جیسا لیکن جہاں فیل خود آ جائے پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو یوں سمجھ لیجئے قائم مقام صدر کا یا قائم مقام وزیراعظم کے جب اصل وزیر ہو یا اصل صدر موجود ہو تو پھر قائم مقام کی ضرورت نہیں پڑتی جب قائم مقام اب ہے لیکن جب اصل واپس آ گیا تو قائم مقام کی ضرورت نہیں پڑتی تو اب مزدور جو ہے وہ فیل جیسا عمل کرتا ہے لیکن اگر وہ خود سے بشرطے کے مفول مطلب اپنے فیل کا عمل کرتا ہے جیسے آ جب زیدن آمرن جی آ جب زیدن زعید مجھے تعجب میں ڈالا زید کے آمر کو مارنے نے یعنی زید نے آمر ایسے طریقے سے مارا اس طرح مارا کہ میں تعجب ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھو ہونا کیا چاہیے تھا یعنی اگر فیل ہوتا تو کیا کرتا ذراب زیدن آمرن ذربا زیدن ان آمرن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ذرہ باب کیا کہ اپنے مباد کو رفع کرتا ہے اب یہاں پر اگرچہ ذربو زیدن عامرن ہے کہ زیدن با الفاظ الف کے اندر تو مجرور ہے لیکن محلن یہ مرفوع ہے یعنی اگر آپ مانا کرتے ہیں ترجمہ کریں تو فائل کون بن رہا ہے مارنے کا وہ زید ہی بن رہا ہے ٹھیک ہے نا زید ہی بن رہا ہے مزدر بشرتے کے مفہول مطلق نہ ہو نے فاعل کا عمل کرتے جیسے اجبنی زرب الزیدن عمرون کہ مجھے تعجب میں ڈالا زید کے عامر کو مارنے تو مارنے والا کون ہے زید ہے اگرچہ اعراب کے اندر الفاظ کے اندر تو زیدن مجرور ہے لیکن محلن کیا ہے مرفوع ہے یعنی اس کا اصل جو محل ہے وہ فاعل کے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اس کے بعد اٹھویں قسمیں پڑھ لی ہے اس میں مضاف کے مضاف کو کیا کرتے ہیں مجرور کرتے ہیں تو گویا آج کے سب کے اندر ہم نے اسماء کی 11 قسموں میں سے کتنی قسمیں پڑھ لی 8 قسمیں پڑھ لی ہیں وقت مکمل ہو چکا ہے جی زید محلن مرفو ہے محلن کا مطلب یہ ہے کہ وہ رفع کی جگہ پر واقع ہے فائل کی جگہ پر واقع ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے خیر جو ہو سو ہو آہستہ آہستہ پڑھیں گے لیکن سمجھ کے پڑھیں گے پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آیا ہو وہ پوچھ سکتا ہے سبق میں پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں آپ لوگ دو چیزوں کو پکڑ لیں علم و کو پکڑ لیں اور علم الصرف کو لیں ان کو حل حل کریں یہ آپ کی بنیادی چیزیں ہیں آپ کو صرف نہیں آتی تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا اور صرف کا کام کیا ہے وہ آپ کے استاد پر نہیں ہے وہ آپ پر ہے آپ جتنی محنت نکال کرتے ہیں آپ اتنے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے وہ ہمارے ایک مفتی صاحب کرتے تھے جب ہم تخصص کرتے تھے تو وہ کہا کہ یعنی وہ نقل کیا کرتے تھے حضرت عبید اللہ صاحب کا ایک مقولہ جو حضرت اشرف فل... ہوں ہم... کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا چیز جو جتنے ڈنٹ نکالے گا اتنی ہی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا جو جتنی محنت کرے گا اتنی ہی کامیابیوں سمیٹے گا تو اس لیے صرف کے اندر کچھ نہیں ہے سمجھنے کا کچھ نہیں ہے رٹا ہی رٹا ہے آپ مجرد کے ایک باب کو پکڑیں اس کی صرف صغیر اس کی صرف صغیر پڑھیں صرف صغیر کو یاد کریں پھر اس کی صرف کبیر کی گردانیں یاد کریں پھر اس کے بعد آپ مجرد مکڑیں مزید کے تو خیر ہر ایک باب مختلف ہے لیکن مجرد کے ایک باب کو آپ مکمل یاد کریں باقیوں کو تھوڑا سا فرق کریں آپ لوگ وزن کے اندر فرق کریں گے تو جیسے آپ کی زبان پہ صرف صغیر چڑھی ہوگی یہ بنیادی چیز ہے یا آپ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے جہاں پر مانا نہیں آتا تو صرف ایک منٹ کے لیے آپ لوگ تو اٹھائیں گے اور کیا ہوگا ٹھیک ہے جی پھر سے یاد کریں یاد نہیں ہے تو چلیے وقت بہت زیادہ ہو گیا اوپر اللہ تعالیٰ آپ تمام کے عمل میں جان میں مال میں عمر میں برکت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں و آخر دعوانا الحمدللہ رب ربین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ